قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمد زندہ باد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 بات زندہ بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے یادین منو کتالی کم کم کت کم کتنی بالوں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 وداد فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَجِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ل دین کوم تتھو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 شاہ نل ضیلفی الفل ادلینسی وین تین مینل اد فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ دَنْتُمْ مِنْ أَيَّامٍ أُخَض يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ رو کم الم تشکرون رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا بنی نو انسان کے لیے ہدایت ہے اور جو نہایت واضح اور کھلی کھلی رہنمائی کرنے والا ہے اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے پس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے اور جو بھی مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس مدت کے روزے دوسرے ایام میں رکھے خدا تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا تاکہ تم سہولت سے عدت کو پورا کرو اور اللہ تعالی کی تکبیر کرو اس ہدایت کی بنا پر جو اس نے تمہیں عطا کی تاکہ تم شکر کرو دل کائی بدی انجیب داوت فلس تجیب بولی ولیو مینو بیلو مینوبی لال شدو اور جب میرے بندے تج سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو یقیناً میں تو قریب ہوں میں <متحدث> دعا کرنے والے کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے بس انہیں بھی چاہیے کہ میرے تقاضوں کو پورا کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے سیون اور پھر دس سے بارہ بجے ایم فائیو تھرٹی اور اسی طرح ہفتے کی شب رات آٹھ سے رات نو سے دس بجے ایف ایم ہنڈریڈ سیون اور پھر دس سے گیارہ بجے ایم ایف ایم ہنڈریڈ سیون پہ ہی بالترتیب عربی اور بنگلہ زبان میں پیش کیا جاتا ہے میں ہوں آپ کا میزبان مکرم نذیر اور میرے ساتھ کنٹرولز پہ آج ہیں فضل الرحمان صاحب سامن یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ایک مقصد سے پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام اور اہمیت سے آپ کا تعارف ہو اور اسی طرح آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہیں ان کا آپ کو خیر خیر خواہ جواب مل سکے اور یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے موجود ساتھی محترم عبد الرشید انور صاحب تشریف فرما ہے عبد الرشید انور صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہو عبدالرشید انور صاحب ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی مختلف ممالک میں جماعت احمدیہ کے حوالے سے بطور مبلک کے خدمات انجام دیں اب ان کی تقرری کینیڈا میں ہے جہاں یہ بطور وائس پرنسپل ایم احمدیہ کینیڈا خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں اور سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر گفتگو لاتے ہیں اس کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس پہ گفتگو فرماتے ہیں آج رمضان کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام رمضان کے لیے مختص کیا ہے اور اس میں رمضان کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں مختلف جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ رمضان سے متعلق جو ہمارے سامعین کے ذہن میں کوئی بات ہو سکتی ہے تو اس کو ہم اس پروگرام میں لیں اور پھر اس کا آپ کو جواب دیں ہمارے پروگرام کا طریقہ ایسے ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھیں گے اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیں گے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی ان کلمات کو سنیے اور کلمات کے بعد پھر ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائنیں کھولیں گے اور آپ کے سوال جو ہوں گے ان کو ہم لیں گے یہاں میں عرض کر دوں کہ یہ پروگرام فریکوئنسی کے علاوہ یعنی ریڈیو کی فریکوینسی کے علاوہ آپ انٹرنیٹ پہ بھی سن سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے وائس اسلام سی وائس آف اسلام ڈاٹ سی ہے جہاں نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں اسی طرح کئی ہمارے سامعین نے ہم سے کئی دفعہ فرمائش کی کہ آپ اس پروگرام کو ٹیلی فون پہ کیوں نہیں سناتے تو الحمد اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان میں ہم پہ اللہ تعالیٰ نے یہ برکت کی ہے اور ہمیں یہ سہولت مہیا ہو گئی ہے جو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے آپ اس پروگرام کو مکمل سن سکیں گے ابھی اس پہ تجرباتی بنیادوں پہ آپ سن سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ کبھی وہ ہو سکتا ہے نشریات رک جائیں یا کسی وجہ سے کٹ جائیں ٹرونٹو کا جو نمبر ہے وہ ہے سکس یعنی چھ سو اور اس کے علاوہ یہ مقامی نمبر ہے آپ اس پہ ڈائل کیجیے اور پروگرام کو سنیے ٹرونٹو یعنی کے علاوہ دوسرے کئی شہر ہمارے پاس ہیں جن میں آپ یہی سہولت لے سکتے ہیں بیری کیلگری ایڈمنٹن ہیملٹن مونٹریول اوٹوا سیسکاٹون اور وینکوور تو یہ وہ شہر ہیں جن میں آپ اس پروگرام کو سن سکتے ہیں مقامی نمبر ڈائل کر کے اور ان میں سے کسی بھی شہر کا نمبر اگر آپ نے لینا ہو تو آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں فون کر کے فضل الرحمان صاحب کنٹرولس پہ ہیں ان سے نمبر لے لے سکتے ہیں تو آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں عبدالرشید انور صاحب سے درخواست کہ اپنے افتتاحی کلمات ہمارے ہمارسامین کے سامنے رکھیں جی عبدالرشید انور صاحب بسم اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و گفتگو ہو رہی تھی للت القدر کے سلسلے میں جی ہم رمضان المبارک کے بہت ہی بابرکت مہینے میں سے گزر رہے ہیں اور چند دن باقی ہیں خدا تعالیٰ میں توفیق فرمائے کہ ہم جو بقیہ گھڑیاں یا بکیا دن رمضان کے رہ گئے ہیں ان سے پوری طرح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے خدا کے ہو جائیں اور خدا کی رضا کے مطابق چلنے والے ہو جائیں اور ہماری سستیاں اور کمزوریاں جو ہیں خدا تعالیٰ ان کو معاف کرتے ہوئے ہمارے لیے یہ اعلان کر دے جیسا کہ ہمیں دعا سکھائی اللہم عمّہ کا افون کریم اللہ کافون تو حب الفوا فاف تو اس سلسلے میں للت القدر کے بارے میں کچھ باتیں ہم کر چکے ہیں لیکن بہت ساری باتیں اس کے اوپر کی جا سکتی ہیں اور لیکن ان سب باتیں کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ان فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اس کا تصور بالکل بدل چکا ہے جو نہ قرآن کریم کے مطابق ہے نہ حدیث کے مطابق ہے اور اس کے لیے ضرورت تھی کہ پھر سے خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجتا اور پھر سے اس تصور کو جو کہ آن ر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قائم ہوا تھا دنیا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا وہ پھر سے قائم کیا جائے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس تصور کو ہمارے لیے بہت زیادہ صاف شفاف کر کے ہمیں دکھایا کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قسم کی للاتُ القدر تلاش کیا کرتے تھے وہ یہ تھی اور فرمایا کہ میں نے بھی تجربہ کیا ہے مجھے بھی خدا تعالیٰ نے وہی انہیں انعامات سے نوازا ہے یا اسی قسم کے انامات سے نوازا ہے جس قسم کے انامات کا وعدہ اس نے اپنے پیارے بندے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو اس لیے فرمایا اپنے تجربے کی بنا پر کہ للت القدر جو ہے وہ انسان کے لیے اس کا وقت اصفا ہے یعنی للت القدر وہ چیز ہے جب انسان اپنے بندے کو چن لیتا ہے اور چن کے کہتا ہے کہ اے میرے بندے میں نے تجھے صاف شفاف کر دیا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے میں اب تیرے ساتھ ہوں تو میرا ہے میں تیرا ہوں یہ یعنی جب وہ بالکل صاف ہو جائے اور خدا تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہو جائے پس یہ حالت پیدا کرنے کی کوشش ہی للت القدر کا فیض پانے والی بناتی ہے اور رمضان کا مہینہ یہی روحانی انقلاب پیدا کرنے کے لیے آتا ہے اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو للت القدر پا لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں گے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو کہ دوسرے خلیفہ تھے حضرت مرزا غلام محمد مسیح محود علیہ السلام کے انہوں نے حضرت مسیح محدود والسلام کی تحریرات کی روشنی میں ہی ایک, ایک بہت ہی لطیف نقطہ ہمیں بیان کیا وہ نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر للت القدر کا جو ذکر آتا ہے اور خاص طور پر قرآن کریم میں اننا ناہن و نزل نذکرہ و اننا اس میں ایک طرف تو چونکہ اس سے پہلے آیت قرآن کریم کے بارے میں ہے اس سے پہلے جو صورت ہے اس کے اندر ذکر ہے قرآن کریم کا تو اس کو بھی ہم قرآن کریم ہی مراد لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو لیلا القدر کے وقت میں نازل کیا اس کے لحاظ سے بھی بہت خوبصورت معنی بنتے ہیں مطلب یہ کہ ایسے وقت میں بھیجا جب انسانیت جو تھی ظلمت اور تاریکی میں جیسے کہ لیلہ کا لفظ ہمیں ظاہر کرتا ہے وہ ڈوب چکی تھی اور اس کی روشنی کا سامان کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک عظیم الشان کتاب یعنی قرآن کریم کو بھیج دیا اور قرآن کریم نے ان لوگوں کی زندگی میں روشنی کو بھر دیا اور یوں جو لوگ تاریکی میں رہ رہے تھے جہالت حالت میں رہ رہے تھے وہ اپنی ماؤں کو کے ساتھ بھی بدفعلی کرنے کے لیے تیار تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے چوری ڈاکہ کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی اور ہر قسم کے بد, بد اخلاقی ان کے اندر پائی جاتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھیجا اور ان کی زندگیوں میں ایک روشنی آ گئی وہی لوگ جو جہالت کے انتہا تک پہنچے تھے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے ذریعہ سے انسان بنایا اور پھر اس انہیں انسانوں کو خدا تعالیٰ نے باخدا انسان بنا دیا تو یہ للت القدر تھی جو قرآن کریم کی شکل میں ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی دوسری للت القدر ایک اور انداز میں بھی ہوتی ہے سامنے ہمارے سامنے آتی ہے اگر ہم ان نا انزل نہ ہو فی للت القدر ہو سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیں وہ اس وجہ سے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللّہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا جائے کیسے تھے اخلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہانا کھولو کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو وہی چیز ہے وہ چلتا پھرتا قرآن کریم ہے قرآن کریم کے اوپر پوری طرح سے عمل کرنے والا وجود وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس انداز میں معنی یہ بنیں گے کہ ایک تاریخ رات تھی دنیا یا انسانیت اپنی جہالت اور تاریکی میں انتہا کو پہنچ چکی تھی اس وقت خدا تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا اور اپنے سب سے پیارے وجود سب سے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیج دیا اور اس تاریخ رات میں وہ ایک روشنی بن کر آئے اور اس کا ذکر سرت نور میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں وہی بات قرآن کریم کے اوپر اطلاق پاتی ہے اور وہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اطلاق پاتی ہے پھر ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بہت ہی پیاری حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقی للۃ القدر ہوتی کیا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص محض للہ دونوں عیدوں کی راتوں میں عبادت کرے گا اس کا دل ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا جائے گا اور اس کا دل اس وقت بھی نہیں مرے گا جب سب دنیا کے دل مر جائیں گے یہ حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے کتاب و ہے بابو فی من کاما فی لطل عید اس سے کیا مطلب نکلا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا تعلیٰ کے بندے بن جاتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ للت القدر کی نعمت سے نواز دیا کرتا ہے ان کی حقیقی خوشی خدا کے اندر ہوا کرتی ہے ان کی حقیقی عید خدا کے اندر ہوا کرتی ہے یہ نہیں کہ عید کا دن آئے اور وہ اپنے خدا کو بھول جائے اور یہی کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں عام طور پر کہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کس وقت رمضان کا آخری روزہ ختم ہو ہم افتاری کر کے پھر سے اسی زندگی کی طرف لوٹ جائیں لیکن جو خدا تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی حقیقی خوشی تو خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اسی بات کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایک بہت ہی پیارا فکرہ حضرت مرزا غلام احمد مسیح معود رسۃ والسلام نے بیان فرمایا اپنی کتاب کشتی نو میں ہمارا بحشت ہمارا خدا ہے ہماری لذات ہمارے خدا میں ہے تو حقیقی میری ز... فرماتے ہیں, میری جو حقیقی خوشی ہے وہ تو ہے ہی خدا تعالیٰ کی خوشی کے اندر مجھے کچھ بھی دے دو دنیا کی کوئی چیز دے دو مجھے اس کے اندر کسی قسم کی خوشی محسوس نہیں ہوتی میری حقیقی خوشی اس میں ہے جس میں میرا خدا مجھ سے راضی ہو میرا خدا مجھ سے خوش ہو جائے تو یہ اصل ہوتی ہے لالت القدر جب انسان کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے پھر ایک اور حدیث ہے جو ذر بن عبیش کی روایت کرتا ہے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابئی بن کاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے بھائی ابن مسعود کہتے ہیں جو سارا سال عبادت کرے وہ للتُ القدر کو پائے گا انہوں نے کہا اللہ ان پر رحم کرے ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ صرف اسی رات پر تقیہ نہ کر لیں اور نہ وہ خوب جانتے ہیں ورنہ وہ خود جا خوب جانتے ہیں کہ وہ رات رمضان میں آتی ہے اور یہ کہ آخری اشراء میں میں آتی ہے تو یہاں اس حدیث سے بھی بہت ہی خوبصورت مطلب ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ للت القدر وہ نہیں کہ ایک رات آپ کھڑے ہو گئے خدا تعالیٰ کے سامنے اور ایک رات پوری عبادت کرتے رہے اور آپ نے سمجھا کہ ساری زندگی کی عبادت کرنے سے یہ اس رات میں عبادت کرنا بہتر ہے باقی بے شک ساری زندگی جو مرضی کیا جائے یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں واضح ہوتا ہے سارا سال انسان عبادت کے میں گزارے سارا سال انسان نیکیوں میں گزارے سارا سال انسان خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں گزارے تو پھر خدا ان انعام کے طور پر اس کو جب رمضان آتا ہے تو اس میں وہ رات عطا کر دیتا ہے جس میں اس کے لیے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے بندے میں تو سے خوش ہو گیا اے میرے بندے میں نے تیرے ساری خطائیں معاف کر دیں اب تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں تو جب قرآن کریم اسی قسم کے الفاظ مومنین کے لیے اور اہل جنت کے لیے بیان فرماتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوعن یہ کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کو کہ اللہ تعالیٰ حقیقی للت القدر عطا کر دیتا ہے پھر للت القدر جو ہے وہ کہا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کے آخری اشراء میں ہوتی ہے خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو مختلف مواقع میں مواقع پر دو مختلف انداز میں بیان فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر سال ایک ہی رات ہو یعنی اگر ستائیسویں رات ہوئی ہے لات القدر کی آئندہ سال کوئی اور رات ہو سکتی ہے اس سے آئندہ سال کوئی اور رات ہو سکتی ہے تو یہ روایت جو جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ صحیح مسلم میں ہے کتاب السّام باب و فضل لیلا القدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے آخری اشرہ میں تلاش کرو یعنی للاۃ القدر کو آخری اشراء میں تلاش کرو اگر تم میں سے کوئی کمزور ہو جائے یا آجز رہ جائے اگر اس میں یہ طاقت نہیں کہ پورے دس دن تک اتنی محنت کر سکے تو پھر کم از کم ایسا کرو آخری سات راتوں میں تلاش کرو وہ سستی جو پڑتی ہے آپ کے اوپر اس کو ہرگز اپنے اوپر غالب نہ آنے دو تو اس میں اب اس حدیث کی زیادہ وضاحت جو ہے وہ ایک اور حدیث سے ہو جائے گی جب ہم وہ بھی پڑھیں گے دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی ایک اور روایت میں آتا ہے سالم بن عبداللہ اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان کے والد صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لَلاۃ القدر کے متعلق فرماتے ہوئے سنا کہ میں سے بعض کو وہ آخری اشراء کی پہلی سات راتوں میں دکھائی گئی ہے اور تم میں سے بعض کو آخری سات راتوں میں دکھائی گئی ہے یہی وہ بات ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ للت القدر کوئی ایسی فکس چیز نہیں ہے کہ کہا جائے صرف ایک ہی رات ہے خود آزر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علیہ وسلم ہیں وسلم. کہ میں نے رسول یہ کہتے ہیں صابی عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو للت القدر کے متعلق یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے بعض کو وہ یعنی للاۃ القدر آخری سات راتوں میں دکھائی گئی اور بعض کو پہلی سات راتوں میں دکھائی گئی اب یہ کتاب جو ہے وہ صحیح مسلم ہے اس کے اندر یہ بیان ہوئی ہے کتاب کتاب السّام ہے باب و فضل للت القدر جو کہ للت القدر کی فضیلت کے بارے میں آئی ہے آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبدالرشید انور صاحب تشریف فرما ہیں رمضان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے آپ کو دعوت کے اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں فور ون سکس کے علاقے سے باہر سامعین کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون اور ای میل کے ذریعے اگر سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے کیو اے یعنی question answer آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ تینوں صورتوں میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کریں تاکہ ہم آپ کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں ہمارے سر کنٹرولز پہ آج فضل الرحمٰن صاحب ہیں ان کو بتا دیجئے اگر فون کر رہے ہیں یا ای میل میں ذکر کر دیں اسی طرح اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن پا رہے یا نے کسی عزیز کسی پیارے کو سنانا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام آپ ہماری ویب سائٹ پہ سن سکتے ہیں وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے وائس آف اسلام ایک ہی لفظ ہے ڈاٹ سی اے جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام برائے راست بلکہ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں اسی طرح سامین اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی برکت نازل ہوئی ہے جس میں ہمیں اب یہ سہولت حاصل ہو گئی ہے کہ ہم اپنے سامعین کو یہ پروگرام ٹیلی فون کے ذریعے بھی سنا سکتے ہیں چنانچہ اگر آپ ٹورانٹو کے علاقے میں ہیں تو ہمارا نمبر ہے سکس فور سیون ٹو فائیو ایٹ سکس زیرو زیرو زیرو یعنی سکس فور سیون ٹو فائیو ایٹ سکس اور اس کے علاوہ دوسرے جو شہر ہیں ان میں بیری ہے کیلگری ہے ایڈمنٹن ہیملٹن مونٹریول اوٹوا سسکاٹون اور وینکوور تو ان شہروں میں بھی آپ مقامی نمبر ڈائل کر کے یہ پروگرام سن سکتے ہیں یہ جو دوسرے شہر ہیں ان کے لیے آپ کو ہمارے اسٹوڈیوز میں فون کرنا پڑے گا فضل الرحمٰن صاحب آپ کو نمبر دے دیں گے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ان ٹیلی فون نمبروں پہ یہ باقاعدہ پروگرام سنا جائے گا اس ویکینڈ پہ یہ تجرباتی بنیادوں پہ ہے چنانچہ ممکن ہے کہ آپ پروگرام سنیں اور وہ بیچ میں سے کٹ جائے یا کوئی اور اس میں تکنیکی مشکل ہو لیکن انشاءاللہ اللہ اگلے ہفتے سے یہ پروگرام آپ سن سکیں گے ہفتے اور اتوار دونوں دن کا ہم اب اپنے پروگرام کا جو براہ راست حصہ ہے اس کے آخری حصے میں آخری آدھے گھنٹے میں داخل ہو گئے ہیں کیونکہ گیارہ بجنے میں چند منٹ قبل ہم نے آپ کی خدمت میں خطبہ جمعہ پیش کرنا ہے چنانچہ میں عبدالرشید صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ اب تھوڑا سا ہمیں عید کے جو مسائل ہیں اور جو اس کے بارے میں اہم چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے سامعین کے لیے اگر آپ ان کے سامنے رکھ دیں اور اسی طرح اگر عید کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں جی عبدالرشید انور صاحب عید کے مسائل کی طرف جانے سے پہلے ایک سوال چونکہ آیا ہوا ہے میرے خیال اس کا جواب دے دیا جائے ٹھیک جی سر جی جی جواب ہوگا جی جی کیونکہ جیسے مجھے سوال سمجھ آیا ہے اس سے اے اے اے سوال بنتا نہیں ہے لیکن یہ آیت ہے آل عمران صورت علی عمران کی جی آیت نمبر 145 جی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ 145 جماعت احمدیہ کے, کے, کے یعنی اس میں بسم اللہ شامل جی ہے شامل, شامل تو ہے تو ہمارے جو سامعین ممکن ہے ان کے پاس ہم ہم یہ 144 جی جی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول افائم ماتا اور کتلََََََََََََََََََََ کلب تم اللہ آبکین کلب اللہ آب فلاں یزال اللّہ شعہ وس یج اللہ شاکرین کہ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ رسول کے معنی فرشتہ کے بھی تو ہوتے ہیں جے جی. میں اس کے جواب میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ فرشتہ کے معنی ہوتے ہیں یہ بات درست ہے لیکن کبھی بھی فرشتہ کے معنی بغیر کرینہ کے نہیں ہوتے جب تک کہ اس کا کانٹیکسٹ نہ بیان کیا جائے کانٹیکسٹ میں اگر ذکر کسی اور چیز کا نہیں تو اسے مراد انسان ہی ہوگا اب میں اس کانٹیکسٹ والے موقع کی بھی ایک بات کر دیتا ہوں صورت مریم کی آیت نمبر اٹھارہ سے ہم شروع کرتے ہیں واضح طور پر یہاں پر فرما رہا ہے کہ تب ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور اس نے اس کے لیے ایک متناسب بشر کا تمثل اختیار کیا یہ لفظ فرشتے کا پہلی آیت میں آیا ہے آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کالت انی آؤزو برحمٰن من کا ان کنتا تکیا اس نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں یعنی مریم علیہ صلاح نے کہا اگر تو تقوی شعار ہے اب آگے لفظ رسول کا استعمال ہوا چونکہ پہلے فرشتے کا ذکر آ چکا کالا ان ما انا رسول و رب کا کے اس نے کہا میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں اب لفظ رسول آیا ہے چونکہ پہلے فرشتہ کا ذکر آ چکا تھا اس لیے یہاں پر رسول سے مراد فرشتہ ہے اور لہا پا لکے غلام ان تاکہ میں تجھے ایک زکی غلام عطا کروں اب میں واپس اگر جاتا ہوں پھر سے آہت نمبر 145 عالی عمران کی تو کیا ہم یہاں پر فرشتہ کا تدمہ کر سکتے ہیں لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے و ماں محمد ان اللہ رسول کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد نہیں مگر ایک فرشتہ قد خلط من قبل ہر رسول اور ان سے پہلے بہت سارے فرشتے گزر چکے کیا ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ واضح طور پر یہاں پر رسول مراد ہے نہ کہ فرشتہ اچھا اب ہم آتے ہیں عید کے مسائل کی طرف جی عید جو ہے یکم شوال کو منائی جاتی ہے جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ہے بلکہ ہمیں عید منانی چاہیے عید والے دن روزہ رکھنا گناہ ہے روزہ نہیں رکھا جا سکتا خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ آج کے دن تم نے روزہ نہیں رکھنا تو مرد اور عورت اور سب عورتیں اور بچے سب کو پہنچنا چاہیے عید کے اوپر ہے یہ سنت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز ہے موقعہ ہے اس کے اوپر جانا چاہیے لیکن اگر کوئی جا, جا نہیں سکتا تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے کسی وجہ سے اگر نہیں جا سکتا تو حضرت ام عطیہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرماتے تھے کہ ہم عیدین کے دن سب لوگ عورتیں بچے عید پر جاتے یہاں تک کہ حضہ عورتوں کو بھی عید اور اس کی دعا میں شامل ہونے کا حکم ہوتا البتہ وہ نماز میں شامل نہیں ہوتی تھیں بلکہ اتنا تاکید ارشاد اس بارے میں فرمایا کہ اگر کسی لڑکی کے پاس اوڑنی نہ ہو تو وہ کسی سہیلی سے مانگ لیا کرے اور عید پر ضرور جایا کرے یہ مسلم میں حدیث عیسائی ہے اور کتاب العیدین میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کے جو آداب ہیں وہ سکھائے ہیں عید کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص صفائی کا اہتمام فرماتے غسل فرماتے مسواک اور خوشبو کا استعمال کرتے اور صاف ستھرا لباس زیب دان فرما کر اگر میسر ہو تو نئے کپڑے پہنتے مسلمانوں کے اس قومی مذہبی تہوار میں شمولیت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص تحریک فرمایا کرتے تھے آضر صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز صبح عزیز. کچھ تا عدد میں کھجوریں تناول فرما کر عید پر جاتے تھے یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عید الفطر کے موقع کے اوپر ہمیں کچھ کھا کر عید کے لیے آنا چاہیے روزے کی حالت میں نہیں آنا چاہیے جب کہ عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر ہمیں روزہ کی حالت میں مسجد میں آنا چاہیے اور واپس جا کر قربانی کے گوشت سے اگر ممکن ہو سکے تو روزہ کھولنا چاہیے عید والے دن کھیل اور ورزشی مقابلے بھی ہو سکتے ہیں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ عید کے موقع پر اہل حبشا ڈھال اور بچی سے اپنے کھیل اور مہارت کے فن دکھاتے تھے شاید میں نے آذر سے کہا آپ نے یا آپ نے خود فرمایا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود کہا یا حضرت نے فرمایا یاد نہیں رہا مجھے کہ ان کے کھیل کے کرتب دیکھنا چاہتی ہوں ہو آپ نے فرمایا شاید میں نے کہا ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں تب آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اس طرح کہ میرا رخسار آپ کے رخسار کے ساتھ تھا آپ کھیلنے والوں کو کا خوب حوصلہ بڑھاتے رہے پھر میں خود ہی تھک گئی تو آپ نے مجھے فرمایا بس کافی ہے میں نے کہا ہاں ہا. آپ نے فرمایا اچھا تو جاؤ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ عید کے دن انصار کی دو لڑکیاں میرے پاس بیٹھی جنگ بواس کے نغمے سنا رہی تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ بستر پر آ کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئے تھوڑی دیر بعد حضرت ابو تشریف لائے تو ان لڑکیوں کو گاتے دیکھ کر مجھے ڈانٹا اور فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطانی گانا اس پر آج وسلم میں فرمایا اے و بکر ہر قوم کی عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے اچھے کھانے خوبصورت کپڑے اور کھیل کود تو ظاہری خوشی کے اظہار کے طریقے ہیں ایک مسلمان کی حقیقی خوشی اور سچی عید تو یہ ہے کہ اس کا خدا اس سے راضی ہو جائے اس لیے دن کے روزے رکھنے کے بعد عید کے روز مسلمان خدا تعالیٰ کے شکرانہ کے طور پر دو رکت نماز عید بھی ادا کرتے ہیں عید کی دو رکت نماز کسی بھی کھلے میدان میں یا عیدگاہ کے زوالِ شمس سے پہلے پڑھی جاتی ہے حس پر ضرورت عید کے دن جامع مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے عید کی نماز باجمات ہی پڑھی جا سکتی ہے اکیلے جائز نہیں اس میں ایک بات میں بتا دوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ جب آپ عید کے لیے تو راستے بدل کے آتے تھے یعنی ایک راستے سے آتے تھے واپسی دوسرے راستے سے جاتے تھے اور تکبیرات پڑھتے ہوئے آتے تھے اور اس طرح سے یہ تھا کہ جس قدر بھی لوگوں سے ملا جا سکے وہ ملنا چاہیے تو عید کے اندر خاص طور پر غرباء کے ساتھ ملنا بہت ضروری ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی خاص طور پر تحریک فرمائی تمام احمدیوں کو کہ آپ لوگوں کی حقیقی عید بن جائے گی اس وقت اور حقیقی خوشی اسی وقت ہوگی آپ کو آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ غربا کو اپنی عید میں شامل کریں تو پھر جو لطف آپ اٹھائیں گے وہ لطف آپ نے عید کا کبھی بھی نہیں اٹھایا ہوگا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تمام مسلمانوں کو حضرت خلیفت المسیح رابع رحمہ اللہ کے پیغام کے مطابق یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی عیدوں میں اس دفعہ یہ تجربہ کر کے دیکھیں پھر سے کہ کس طرح سے آپ کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی اگر غربا کو بھی اپنی عید میں شامل کریں گے پھر جب ایک انسان عید کے لیے آتا ہے تو عید کا طریق یہ ہے کہ اس میں پہلے کوئی نوافل نہیں ہوتے نہ بعد میں کوئی نوافل ہوتے ہیں عید کی نہ تو اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے اور عید کے موقع کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ نماز ہوتی ہے دو رکت اور نماز کے بعد امام کھڑے ہو کے پھر خطبہ دیتا ہے نماز کا طریق یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ یعنی پہلی جو تکبیر ہوتی ہے اس کے بعد پہلی رکت میں امام سات دفعہ ہاتھ کانوں تک لے جا کے اللہ و اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو گراتا ہے اور ساتویں دفعہ ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھ لیتا ہے پھر اس کے بعد جیسے مصنون طریقہ ہے صورت فاتحہ اور اس کے بعد قرآن کریم کا ایک حصہ پڑھ کے پھر رکوع کرتا ہے پھر سجدہ کرنے کے بعد دو سجدہ کرنے کے بعد پھر جب کھڑا ہوتا ہے امام تو پہلی تکبیر جو کھڑا ہونے کی ہے اس کے بعد پانچ تکبیرات اسی انداز میں جیسے پہلی رکعت میں کی تھیں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کانوں تک واپس لے جا کر پھر پانچویں تکبیر کے بعد وہ اپنے سینے پر باندھ لیتا ہے اور یوں اپنی دوسری رکعت کو مکمل کرتا ہے اب اگر کوئی انسان لیٹ آتا ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہے کوئی لیٹ آتا ہے اس کی پہلی رکت اگر ختم ہو گئی اور وہ دوسری رقت میں شامل ہوا اور دوسری رقط میں شامل ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ رقو سے پہلے پہلے شامل ہوا تو پھر چونکہ امام کی نیت پہلی رکت کی ہو چکی تو اس کو کھڑا ہو کر پہلی رکت جو ہے جو مس ہو گئی تھی وہ اس کو مکمل کرنا ہے اور اسی انداز میں مکمل کرنا ہے جس انداز میں امام نے رکت پڑھائی پڑھائی تھی پہلی لیکن اگر دوسری رکت اس کی ختم ہو گئی تو پھر اس کو دہرانا ضروری نہیں ہے دہرانا بلکہ نہیں چاہیے کیونکہ اکیلے کی نماز نہیں ہوتی اور الگ الگ جماعتیں کرنے کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ عید کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سارا شہر یا میکسیمم شہر اکٹھا ہو کے ایک جگہ پر نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہی نماز ہونی چاہیے لیکن کسی مجبوری یا کسی مشکل کی وجہ سے سارا ایک جگہ پر نہ پہنچ سکتے ہوں تو ایک سے زائد نمازیں بھی ہو سکتی ہیں عید کے کے خطبہ میں عورتوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور ان تک آواز پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو امام علیحدہ طور پر بھی عورتوں کو خطاب کر سکتا ہے چنانچہ آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید کا خطبہ دیا اس کے بعد آپ عورتوں کی صفوں کے پاس تشریف لائے حضرت بلال آپ کے ساتھ تھے آپ نے ان کو واضح و نصیحت فرمائی خامدوں کو کی اطاعت کی نصیحت فرمائی اور زبان درازی سے بچنے کی تلقین فرمائی اور صدقہ دینے کی تحریک کی حضور کی اس تحریک پر عورتوں عورتیں ہاتھوں کانوں اور گلے کے زیور اتار اتار کر حضرت بلال کی چادر میں ڈالنے لگیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ نماز عید کے اندر دونوں رکعت میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ بلند آواز سے کی جاتی ہے کیونکہ بعض نمازیں ایسی ہیں خاص طور پر ظہر اور اثر ان نمازوں میں جو تلاوت ہے وہ خاموشی کے ساتھ امام کرتا ہے اور باقی مقتدی بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے جو میں نے طریقۂ کار بیان کیا ہے اسی طرح سے نماز پڑھاتے دو نفل پڑھتے اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر تمام جو تھے مقتدی تمام مسلمان جو ہوتے تھے ان کو نسائ فرماتے تھے اور اس کے بعد آپ گھر تشریف لے جایا کرتے تھے پھر حضرت ابن اب، حضرت جابر بھی بتاتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر ہوا تو آپ نے خطبہ سے پہلے اذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھائی اس سے فارغ ہو کر حضرت بلال کے کندھے کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم فرمایا اس کی اطاعت کی رغبت دلائی اور نصیحت کی اور پھر انعامات خداوندی وغیرہ یاد دلائے پھر آپ خواتین کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں نصیحت کی حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عید اور جمعہ ایک ہی دن اکٹھے آ گئے آپ نے نماز عید پڑھائی اور پھر فرمایا عید کی نماز جمعہ کا بدل ہے حقیقتاً جمعہ بھی عید ہی ہے تو عید کی نماز جمعہ کا بدل ہے کہ ہم نے آج عید کی نماز پڑھ لی تو جمعہ بھی اس لحاظ ہاں ہو گیا اس لیے اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے نہ آنا چاہے تو اسے اجازت ہے البتہ ہم ان وقت پر جمعہ پڑھیں گے آپ نے فرمایا کہ ہم جمعہ پڑھیں گے جمعہ پہ باقی لوگوں کا آنا لازمی نہیں ہے جو آ سکتا ہو وہ آ جائے یعنی اگر عید جمعہ والے دن آ جائے تو یہ اجازت ہے کہ جمعہ کے لیے نہ آیا جائے لیکن اگر آ سکے تو آنا چاہیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا کی ایک فقی مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر عید کی نماز پہلے دن زوال سے پہلے کسی خاص وجہ سے نہ پڑھی جا سکے جان بوجھ کے نہیں چھوڑنی چاہیے کسی خاص وجہ سے یعنی پتہ نہیں چلا ایک واقعہ ایسا ہوا آج وسلم کے زمانے میں جب کہ یہ پتہ چلا بہت دیر سے کہ آج چاند جو ہے وہ شوال کا نکل آیا تھا تو جبکہ تمام لوگ روزہ رکھ چکے تھے تو پھر چونکہ وہ عید کا جو وقت مقرر ہوتا ہے وہ گزر چکا تھا تو عید پھر اگلے دن پڑی گئی تھی نفلی روزوں کے بارے میں بہت اہم یہ بات ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں جو شوال کے نفلی روزے ہیں کہ آذر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد عید کا دن چھوڑ کر شوال کے چھ روزے رکھے اس کا اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہوں بعض اس طرح سے بھی اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب دست گنا دیتا ہے چونکہ 30 تیس روزوں کا ثواب تین سو بن جاتا ہے اور باقی چھے دن جو ہیں وہ ساٹھ تین سو ساٹھ دن بنتے ہیں کمری لحاظ سے تو یہ پورے سال کا سواب بنتا ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا شوال کے روزے دو شوال سے سات شوال تک رکھنے ضروری ہیں یا ہم کسی بھی وقت شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں تو اس میں جو ہمیں روایات ملتی ہیں ان کے مطابق شوال کے اندر کسی بھی وقت روزے رکھے جا سکتے ہیں لیکن آضر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ فوری طور پر رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھا کرتے تھے پھر ایک سوال اور آتا ہے کہ کفارہ کے روزے یا پھر جو روزے انسان سے کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں تو کیا ان کو شوال کے روزوں کی طرح کی جگہ پہ کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کے بارے میں یہ سوال آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی چونکہ عورتوں کے خاص ایام کی وجہ سے کچھ روزے نہیں رکھ سکتی تھیں وہ بیان کرتی ہیں کہ شوال کے روزے ہم رکھتے تھے شوال کے روزے سمجھ کر لیکن جو روزے ہمارے مس ہو چکے ہوتے تھے ان کو ہم سال کے دوران کسی اور وقت رکھ لیا کرتے تھے تو یہ طریقۂ کار اس طرح صحیح کرنا چاہیے کہ شوال کے روزے جو ہیں وہ اپنی جگہ پر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ آ, بہتر بات یہی ہے کہ انسان فوراً بعد عید کے فوراً بعد چھ روزے رکھ لے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے اگر وہ چھ روزے نہیں رکھے جا سکے تو شوال میں کسی وقت بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں نفل یہ وہ زائد اب عبادت ہے جو بندہ خوشی سے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے بجا لاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بندہ کی نفلی عبادت سے بہت خوش ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعہ برابر میرا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے اور یعنی جو فرائض ہیں وہ تو انسان پڑھتا ہی پڑھتا ہے لیکن ایک بندہ جب نوافل ادا کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کے اندر صرف اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا نہیں ہوتا خدا تلہ کو خوش کرنا ہوتا ہے تو پھر خدا تلہ بھی خوش ہو کر کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے لیے نوافل ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرا قرب چاہتا ہے تو وہ میرا قرب اس کو عطا ہوتا چلا جاتا ہے یہ حدیث بھی بخاری کے اندر آئی ہے نفلی روزوں کا بہت زیادہ سواب ہے جو مختلف مواقع پر آزر سرسلم نے نفلی روزوں کی تحریک کرتے ہوئے بیان فرمایا چنانچہ حدیث مذکورہ بالا میں رمضان کے تیس روزوں کے بعد شوال کے چھ روزوں روزے رکھنے کا ارشاد فرمایا اور اس کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر بتایا جیسے کہ میں نے پہلے تفصیل اس کی بتا دی ہے لیکن اصل حکمت رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ شوال کے نفلی روزوں میں نیکی کا تسلسل ہے جو اسپرٹ ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ انسان جس طرح سے کسی دوڑ میں حصہ لیتا ہے تو جو ہی وہ فائنل پوائنٹ آتا ہے وہاں پر یک دم رک نہیں کرتا اور اس کو پوری رفتار سے پہنچنے کے لیے وہاں پر کچھ دیر مزید دوڑنا ہی پڑتا ہے تو وہ جو روح ہوتی ہے جو قائم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے رمضان کے دوران وہ روح جاری رکھنی چاہیے ایک تو یہ کہ اس کی تکمیل کے لیے رمضان کی دوسرے کہ آئندہ اپنی زندگیوں پر اچھا روحانی اثر ڈالنے کے لیے کچھ دیر تک اس کے ساتھ چلنا چاہیے پھر وقتاً فوقتاً جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمیں ان نیکیوں پر عمل کرتے چلے جانا چاہیے ماہ رمضان کے اس تسلسل کو دورانے سال جاری رکھنے کے لیے آج وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے میں تین روزے رکھتا ہے وہ سوم و یعنی سال بھر کے روزے رکھنے کے والے کے برابر ہے میں پھر پڑھتا ہوں ماہ رمضان کے اس تسلسل کو دورانے سال جاری رکھنے کے لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے میں تین روزے رکھتا ہے وہ سومود دہر یعنی سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ کو وسلم نے جو تین وصیتیں فرمائی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہر مہینہ میں تین نفلی روزے رکھنا حضرت ذر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ذر جب تم مہینہ میں سے تین دن کے روزے رکھنا چاہو تو تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخوں کے روزے رکھنا کمری سال کے لحاظ سے چاند کے سال کے لحاظ سے تیرہویں اور چودھویں اور پندرہویں تاریخ کو روزے رکھنا یہ حضرت ابوذر کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ و نے نصیحت کی حضرت ابوغیرہ کو بھی نصیحت کی تین روزوں کی لیکن ان تاریخوں کے علاوہ بھی آج صلی اللہ علیہ و ہر مہینہ کے نفلی روزے رکھتے اور حضرت عائشہ کی روایت سے یہ ثابت ہے جو کہ ترمزی میں ہے نفلی روزہ کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری نہیں ہے یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے جب کہ رمضان کے روزہ کے لیے رات کو نیت رکھ کرنا بہت ضروری ہے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لا کر پوچھتے کہ ناشتہ کے لیے کوئی چیز ہے میں کہتی کہ نہیں ہے تو آفرمات اچھا میں روزہ رکھ لیتا ہوں یہ عام نفلی روزوں کی بات ہے نفلی روزہ رو کھولنے کے لیے وہ کفارہ نہیں ہے جو فرض روزے کے کا ہے فرض روزے میں اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر اس کو کسی وجہ سے نہیں نبھا سکتا تو پھر اس کو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانا پڑتا ہے جب کہ نفلی روزہ کے لیے یہ بات نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ایک صحابی کا ہمیں ملتا ہے کہ جو اپنے روزے کو کسی وجہ سے قائم نہیں رکھ سکے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں روزے کو قائم نہیں رکھ سکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کر ساٹھ مساکین کو پھر کھانا کھلاؤ ساٹھ روزے رکھو اسے پہ پہلے یہ بات ہے خود جا کے ساٹھ روزے رکھو فرمایا کہ اگر میں ساٹھ روزے رکھ سکتا تو آج کا روزہ بھی میرا ضائع نہ ہوتا میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ اچھا جا کے ساٹھ مساکین کو کھانے کھانا کھلاؤ فرمایا کہ میں تو انتہائی غریب انسان ہوں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ساٹھ مساکین کو کھانا کھلاؤں خدا تعالیٰ کی قدرت کے کھجوروں کا ایک ٹوکرا کہیں سے آ گیا آج سلم نے فرمایا لو یہ لو یہ کھجوریں لے کر مساکین کے اندر تقسیم کر دو تو فرمانے لگے یا رسول اللہ سارے مدینہ میں مجھ جیسا غریب اور مسکین نہیں ہے مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں ہے آج سب مسکرائے اور فرمایا جاؤ پھر جا کے خود بھی کھاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی کھلاؤ تو یہ جو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانے والی بات ہے یہ رمضان کے روزے کے لیے ہے جب رمضان کا روزہ نہیں نفلی روزہ ہے تو اس کے لیے یہ بات اتنی ضروری نہیں ہے نفلی روزہ کھولنے کے لیے وہ کفارہ نہیں جو روزہ فرض روزہ کا ہے آضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے پاس ام ہانی کے پاس لئے لائے اور پانی منگوایا حضور نے پانی پی کر برتن ان کو واپس کیا تو انہوں نے حضور کا بچا ہوا پانی پی لیا پھر عرض کی کہ حضور مجھے تو روزہ تھا آن سلم نے فرمایا یہ قزا کا روزہ تو نہیں تھا کہ جو تم نے فرض روزہ تھا اس کی کوئی قضاء تو نہیں ادا کری تھی امے ہانی نے کہا نہیں فرمایا پھر کوئی حرج نہیں نیز فرمایا نفلی روزہ روزے والا اپنے نفس کا خود امین ہوتا ہے چاہے تو روزہ پورا کرے چاہے افطار کرے لیکن یہ ترمزی میں حدیث آئی ہے لیکن اگر روزہ افطار کرے تو اس کے بدلہ میں ایک روزہ رکھنا ہوگا جزاکم اللہ سامین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیب جس میں اب جو ہمارا براہ راست حصہ ہے اس میں چند منٹ رہ گئے ہیں اور پھر ہم آپ کی خدمت میں خطبہ جمعہ پیش کریں گے جو امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامصید اللہ تعالی بنثر الزیز نے جمعہ اکتیس مئی کو یو کے میں ارشاد فرمایا اور وہ پھر ہمیں اس پروگرام کے آخر تک لے جائے گا تو اب گزارش عبدالرشید انور صاحب سے کہ ان کے اختتامی کلمات جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ دنیا اسلام اس وقت بہت مسائل میں گھری ہوئی ہے اور اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا اسلام کے یہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ بہت وعدے کیے ہیں ہر ہر سال رمضان آتا ہے اس میں للت القدر آتی ہے اور للت القدر جو ہے وہ ان تمام مسائل کا حل ہو جانی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تعلقات خدا تعالیٰ کے ساتھ ویسے نہیں جیسے ہونے چاہیے ہم سب مسلمانوں کو مل کے خدا تعالیٰ کے حضور درد دل سے دعائیں کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہم ہمارے ساتھ وہ قرب کے تعلقات پھر سے قائم کر لے پھر سے ہمیں وہ محبت عطا کرے جس کے ذریعہ سے وہ ہماری دعائیں سنیں اور تمام عالم اسلام کی تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے خدا تعالیٰ ہمارا مددگار ہو جائے हم. خدا کرے کہ ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں ہمارا خدا مل جائے हم. ہم ہماری کمزوریاں جو ہیں وہ معاف ہوں اور خدا تعالیٰ ہم, ہم پر رحمت کا سلوک فرماتے ہوئے ہمیں اپنی رضا سے نوازے اور اپنی رضا کی جنتوں سے نوازے हم. اور خدا تعالیٰ ہمارے ہر قسم کی کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے ہماری تمام مشکلات کو خود ہی حل فرما دے اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور تمام سامعین کو بھی خدا تعالیٰ یہ عید جو آنے والی ہے وہ مبارک کرے اور یہ اختتامی لمحات جو ہیں رمضان کے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اولاد میں برکت عطا فرمائے اموال میں برکت طافرمائے خدا تعالیٰ سب کا حامی عناصر جزاکم اللہ عبدالرشید انور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا آ, کنٹرولز پہ فضل الرحمٰن صاحب ان کا شکریہ وقت نکالا اور آج ہمارا افطاری جو تھی وہ بھی انہوں نے بندوبست کیا اللہ تعالی ان کو جزا دے اور سب سے زیادہ سامعین آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام سنا آپ کی بھاری تعداد جو ہے وہ ہمیں گو ٹیلی فون پہ فون نہیں کرتی لیکن انفرادی طور پہ ای میل کے ذریعے یا بعض دفعہ ملاقات کے ذریعے ہماری کمزوریوں کی طرف توجہ دلاتی ہے ہماری اسی طرح حوصلہ افزائی کرتے رہیے اب آپ کی ہمارا جو براہ راست پروگرام کا حصہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ اختتام پذیر ہوگا اور اب آپ کی خدمت میں خطبہ جمعہ پیش کیا جاتا ہے جو امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن العزیز نے 31 مئی کو جمعے کے دن یو کے میں ارشاد فرمایا ہے انگلستان میں اور یہ خطبہ جمعہ پھر آپ کو پروگرام کے آخر تک لے جائے گا ان اگلے پروگرام تک کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدیت زندہ بادہ بادہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدی یا زندہ بار احمدیت زندہ بار زندہ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 دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی ہے زندہ باد احمد زندہ باد احمد یا زندہ باد دندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ احمدیت زندہ زندہ باد احمدیت zindabad zindabad zindabad, zindabad. <coughs> لہ وادی کلو وشپن رسول امداد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 ن تول مس لینو نال سلا ملات ان کو سلا شروف اللہ مسکر لاہ کسی کم تفل وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا خیر من اللہ ومن خیر اللہ تجارہ خیر ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مومنو جب تم کو جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے یعنی نماز جمعہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جلدی جلدی جایا کرو اور خرید اور فروخت کو چھوڑ دیا کرو اور اگر تم کچھ بھی لم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جائے کرو اور اللہ کا فضل تلاش کیا کرو اور اللہ کو بہت یاد کیا کرو تاکہ تو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور جب یہ لوگ تجارت یا کھیل کی بات دیکھتے ہیں تو تو سے الگ ہو کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تجھ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں تو ان سے کہہ دے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل کی بات بلکہ تجارت سے بھی اچھا ہے اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے آج اس رمضان کا آخری جمعہ ہے اور جیسا کہ عموماً لوگوں کا رجحان ہوتا ہے زیادہ لوگ اور خاص طور پر توجہ سے جمعہ کو نماز پہ حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں اتفاق سے آج کل اکثر اسکولوں میں بھی چھٹیاں ہیں رخصتے ہیں اس لحاظ سے بھی حاضری بہتر نظر آ رہی ہے اور امون نظر آتی بھی ہے سورہ جمعہ کے یا آفری رقو کی آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اللّہ تعالیٰ نے جمعوں کی اہمیت کے بارے میں ہم کھول کر بیانا دیا بس جمعہ پر حاضری اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جمعہ کی نماز کی طرف لایا جائے تو کسی قسم کی سستی نہ دکھاؤ بلکہ فوری توجہ دیتے ہوئے جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ چاہے جتنی بھی مصروفیت ہے تجارت کا انتہائی وقت ہے اور اس وقت دنیاوی کام اور تجارت سے بے بےت ہو جگی جو ہے ایک کاروباری آدمی کے لیے لاکھوں کروڑوں کے نقصان پر منتج ہو سکتی ہے تو پھر بھی پرواہ نہ کرو اور دنیا کے لاکھوں کروڑوں کے ممکنہ نقصان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جمعہ پر حاضر ہو جاؤ کیونکہ یہ جمعہ کی نماز کی حاضری اور میں مسلم جا کر جمعہ کی نماز ادا کرنا اور امام کو خود پر سننا تمہارے لیے تمہاری تجارتوں سے کاروباروں سے دنیاوی کاموں سے ہزاروں لاکھوں کو نہ زیادہ بہتر ہے لیکن اس کے احساس اسے ہی ہو سکتا ہے جو اس کا فی صحیح فہم صحیح فہم اور ادراک رکھتا ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحیح فہم و ادراک رکھنے والا یقیناً ان تجارتوں کو کاروباروں کو سانوی حیثیت دے گا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد پھر تمہیں آزادی ہے جاؤ اور اپنے دنیاوی کاموں اور کاروباروں میں بے شک مصروف ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے دنیاوی کاموں میں بھی برکتہ فرمائے گا لیکن یہاں پھر واضح فرما دیا کہ اپنی عبادتوں کی طرف عبادتوں کو صرف جمعہ تک ہی محدود نہیں رکھنا بلکہ خدا تعالیٰ تمہیں ہر وقت یاد رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف توجہ رکھو تو پھر تمہیں پہلے سے بڑھ کر کامیابیاں ملیں گی دینی اور روحانی بھی اور دنیاوی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے جب اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں تو اس بات کو بھی یاد رکھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد ہم نے عصر کی نماز ہی پڑھنی ہے کہ یہ بھی فرائض میں داخل ہے مغرب کی نماز ہی پڑھنی ہے عشاء کی نماز ہی پڑھنی ہے کہ یہ نمازیں فرائض میں داخل ہیں اور دنیاوی کاروبار ہوں یا دوسری نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ملتی ہیں بس کامیابی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت سے ہی وابستہ ہے یہ جمعہ کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عبادت پہاق ادا کرنے کی کوشش صرف رمضان تک ہی محدود نہیں بلکہ جہاں جیسا کہ ان آیات سے بھی صاف ظاہر ہے کہ تمام جمعوں کے بارے میں یہ ایک عمومی حکم ہے خاص طور پر حکم ہے عمومی بھی ہے اور خاص, خاص بھی ہے حضرت مسیحم عود علیہ صلاۃ ایک جگہ جمعے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تو عید کا دن ہے اور یہ عید دوسری عیدوں سے افضل ہے اور کس طرح افضل ہے فرمایا کہ اس عید کے لیے سورہ جمعہ ہے یعنی سورہ جمعہ میں جمعہ کی خاص طور پر دائگی کی طرف تو جد آئی گئی ہے اور پھر آپ نے جمعہ کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے حضرت عمر اجتلان ہو اور ایک یہودی کا ایک مکالمہ بھی بیان فرمایا کہ جب اليوم لکم دینکم <تصفح> <جمعیت> <تصفح> کہ الجوما <کا> اکمل <تصفح> دن میں نے تمہارے لیے یہ تمہارا دین کامل کر دیا جب یہ آیت اتری تو ایک یہودی نے کہا کہ اس آیت کے حضول کے دن عید کر لیتے یا اگر ہم پر ہی آیت اترتی تو ہم اسے اس دن عید پہ عید کرتے تو حضرت عمر انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ عید ہی ہے کیونکہ رعایت جمعے کے دن اتری ہے حضرت مسیم علیہ السلط فرماتے ہیں کہ مگر بہت سے لوگ اس عید سے بے خبر ہیں جو عید اللہ تعالیٰ نے ہر ہفتے کو منانے کا حکم دیا ہے جس میں دین کے مکمل ہونے کی خبر دی گئی اور اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کو تمام کرنے کی خوشخبری دی اس دن کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی اور سمجھتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعہ پر خاص توجہ سے حاضر ہو کر ہم تمام جمعوں کا سواب لے لیں گے بس بہت فکر کے ساتھ ہمیں اپنے جمعوں کی حفاظت کرنی چاہیے جس طرح رمضان کے آخری جمعے کو اہمیت دی جاتی ہے اسی طرح سارا سال کے جمعوں کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مومن کو اگر وہ حقیقی مومن ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے بہت سے اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے اور دنیاوی کاروباروں اور دنیاوی دلچسپیوں میں اپنے جمعے ضائع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ان دنیا, دنیاوی چیزوں اور دولتوں اور دلچسپیوں سے بہت بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے پس یہ بہت اہم اور ہر مومن کے لیے قابل توجہ عمر ہے اور خاص طور پر ہم جو اس زمانے کے امام کو مانتے ہیں ہمیں اس طرف خاص طور کی ضرورت ہے مخلیفت اول رضی تعلیٰ انہوں فرماتے تھے کہ اصل مومن تو احمدی ہیں جنہوں نے زمانے کے امام کو مانا ہے بس یہ ماننا ایک ذمہ داری ڈالتا ہے کہ اپنے عمل بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے حکموں پر چلنے کی کوشش کریں دنیا کی خواہشات ہماری ترجیح نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا اور رضا کو حاصل کرنا ہماری ترجیح ہو لیکن ہم اس بہت سے ہیں جو اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے حضرت مسیمہ علیہ السلّۃ السلام کو مانا کس لیے مانا تھا آپ تو ہمیں خدا تعالی سے تعلق میں مضبوط کرنے کے لیے آئے تھے آپ تو اس لیے آئے تھے کہ سب ترجیحات سے زیادہ اور بڑی ترجیح اللہ تعالیٰ کی رزا کا حصول اور اس کا پیار حاصل کرنا ہو یہ نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور بھی اس وقت جائیں یعنی نماز اس وقت پڑھیں دعاوں کی طرف استوجہ تو ہو جب ہماری دنیاوی خواہشات پوری نہ ہو رہی ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جھکیں ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جزا اور اسے حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے اور ہم اپنی خواہشات اور دنیاوی ضروریات کو ہی اہمیت دینے والے ہوں بس مسلم علیہ السلات والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ ایک تقریب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سعادت مندوں کے لیے پیدا کر دی ہے مبارک وہی وہ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تم لوگ جنہوں نے میرے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے اس بات پر ہرگز ہرگز مغرور نہ ہو جاؤ کہ جو کچھ تم نے پانا تھا پا چکے ہو یہ سچ ہے کہ تم منکروں کی نسبت قریب تر سعادت, ہو سعادت پانے کے قریب ہو گئے جنہوں نے اپنے شدید انکار اور توہین سے خدا کو ناراض کیا جو منکرین ہے ہیں کہ اور یہ بھی سچ ہے کہ تم نے حسن زن، حسن زن سے کام لے کر خدا تعالیٰ کے غذب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی لیکن فرمایا کہ سچی بات یہی ہے کہ تم اس چشمے کے قریب آ پہنچے ہو جو اس وقت خدا تعالیٰ نے ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے ہاں پانی پینا بھی باقی ہے بس خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق چاہو کہ وہ تمہیں سیراب کرے پانی پلائے اور اتنا پلائے کہ سیراب ہو جاؤ کیونکہ خدا تعالیٰ کے بدوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا فرمایا کہ یہ میں یقین جانتا ہوں کہ جو اس چشمے سے پیے گا وہ ہلاک نہ ہوگا کیونکہ پانی زندگی بخشتا ہے اور ہلاکت سے بچاتا ہے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ کرتا ہے اس چشمے سیراب ہونے کا کیا طریقہ ہے یہی کہ خدا تعالی جو دو حق جو خدا تعالی نے جو دو حقوں پر قائم کیے ہیں ان کو بحال کرو اور پورے طور پر ادا کرو ان میں سے ایک خدا کا حق ہے اور دوسرا مخلوق کا سیم علیہ السلط نے واضح فرما دیا کہ اپنے عمل خدا تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق کریں اور مجھے ماننے کے بعد اپنی باتوں کے معیار بھی بلند کریں اور حقوق و بات کے معیار بھی بلند کریں اور اگر یہ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اس طرح حاصل کرنے والے نہیں بن سکتے جو اس کا حق ہے چشمے سے پانی پینے کے لیے اپنی ترجیحات ہمیں بدلنی ہوں گی حضرت حضرت مصیح اول نے ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت صاحب نے یعنی حضرت مسیم علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس چشمے سے پانی پینا ابھی باقی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ اس کا مخاطب میں تو نہیں حلی مسیح اول کا جو مقام ہے وہ ہم سب کروا ہے کیونکہ مسلم علیہ السلام نے آپ کو بہت عزت کا مقام دیا اگر آپ اس فکر میں ہیں تو ہمیں کس حد تک اور کس شدت سے اس کی فکر ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم اس چشمے سے پانی پینے کی کوشش کریں اور ہم کس طرح بیت کا حق ادا کرنے والے بنیں بس اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ضروری ہے اس بات کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حق ادا کر دی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو ہماری پیدائش کا مقصد ہی عبادت مقرر فرمایا ہے جیسا کہ فرماتا ہے کہ وہ ماں خلق الجنا بل انسا اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے پس اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے مقصد کو واضح فرما دیا یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کا آخری جمعہ پڑھ کر تم نے میرے حکم کی تعمیل کر اور میری عبادت کا حق ادا کر دیا بلکہ یہ فرمایا کہ یہ ایک مستقل عمل ہے جو تم نے اپنی ہوش میں آنے سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک ادا کرنا ہے بس سال کے ایک جمعہ کو ہی کافی نہ سمجھو بلکہ ہر جمعہ بھی جمعہ ہی اہم ہے اور پھر جمعہ کی تو پر توجہ دلا کر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ تم جمعہ ادا کر کے میرا حق ادا کرنے والے بن گئے اور یا نمازیں پڑھ کے میرا حق ادا کرنے والے بن گئے اور اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچا یا اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں اور ہمارے جمعہ بھی ہمارے ذکر الہی کی ضرورت تھی بلکہ فرمایا کہ جب تم جموں پر آتے ہو نماز پڑھتے ہو خطبہ سنتے ہو اور اس دوران ذکر الہی کرتے ہو تو اس میں ایسے وقت میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگ رہا ہو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے حرام کے علاوہ جو بھی مانگے انسان اللہ تعالیٰ اگر اس انسان کو وہ گھڑی میسر کر دے تو وہ دعا قبول کر لیتا ہے اب یہ گھڑی یہ وقت یہ لمحہ کسی خاص جمعہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر جمعہ کے لیے ہے پھر ایک موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی اہمیت پر توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ کے دن جمعہ پڑھنا فرض کیا گیا ہے سوائے مریض کے مسافر کے عورت کے بچے کے اور غلام کے کیونکہ یہ سب مجبور ہیں کیونکہ بعض مجبوریاں ہوتی ہیں پھر فرمایا کہ جس نے لاہو و لاب اور تجارت کی وجہ سے جمعے سے لاپرواہی برتی اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پرواہی کا سلوک کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز اور حمد والا ہے اللہ تعالیٰ کو تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں بلکہ وہ تو نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نوازنا اس بات کا تقاضا ایک مومن سے کرتا ہے کہ اس کی ہم کی جائے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے دن نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے بڑھ کر اور حکموں پر عمل سے بڑھ کر کون سی نیکی ہے بس جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرے جن میں سے ایک حکم جو کے لیے آنا بھی ہے نمازوں اور باتوں کی توجہ بھی ہے تو ایک بہت بڑی نیکی ہے اور پھر کس قدر ثواب اللہ تعالیٰ ایک مومن کو دے رہا ہوگا اس مومن کو جو نیکیاں اور عبادتیں اور جمعہ مشمولیت صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی کوئی دنیاوی خواہش ترجیح نہیں ہوگی اور بلا وجہ جمعہ چھوڑنے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداری ارشاد بھی ہے کہ جس کسی نے بلا وجہ جمعہ چھوڑا وہ امال نامے میں منافق لکھا جائے گا پھر فرمایا جو سستی کرتے ہوئے تین جمعے لگاتار چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے بس بڑے خوف کا مقام کہ مجھے مہر لگ جائے تو پھر نیکیوں کی توفیق بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور, اور بے دلی سے پھر نمازوں پر آنا جمعوں پر آنا نفاق پیدا کرتا چلا جاتا ہے دل میں بس بڑے خوف کا مقام ہے اور بہت توجہ کی ضرورت ہے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جمعہ پڑھنے آیا کرو ایک شخص جمعے سے پیچھے رہتے رہتے جنت سے پیچھے رہ جاتا ہے حالانکہ وہ جنت کا اہل ہوتا ہے بہت ساری نیکیاں کرتا ہے وہ جو اس کو جنت میں لے جا سکتی ہیں لیکن پیچھے رہتا رہتا جنت سے پیچھے رہ جاتا ہے بس بےشمار مواقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں شمولیت کی تلقین فرمائی بلکہ بلا وجہ نا شامل ہونے والوں کو انزار بھی فرمایا کہیں ایک موقع پر بھی یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ رمضان کا آخری جمعہ پڑھو تو اس لیے تم بخشے جاؤ گے ہاں یہ ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے شاد میں دیکھا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تجارت اور لاہ و لاؤ دنیاوی مشاغل کی وجہ سے جمعہ چھوڑنے والے سے جمعوں میں کی جمعوں کی ادائیگی میں لاپرواہی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بھی لاپرواہی کا سلوک کرتا ہے اور صرف جمعوں تک تک ہی پر اکتفا نہیں ہے بلکہ آج دراصل سے انہوں نے تو مومن کی عبادتوں کا حق ادا کرنے والا ایک مومن کی نشانی یہ بتائی ہے عبادتوں کا حق ادا کرنے والا اسے بتایا ہے جو ایک نماز سے دوسری نماز کی فکر میں رہتا ہے اور اس کے انتظار میں رہتا ہے اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کی فکر میں رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کی فکر میں رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے نہ کہ دنیاوی خواہشات اور کاموں کے لیے اپنے جمعوں اور نمازوں کو ضائع کرتے بس اپنی عبادتوں کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنی ترجیحات کو صحیح راستے پر لگانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے ایک کوشش کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے اس مقام کا ادراک ضروری ہے صرف منہ سے کہہ دینے سے یہ حاصل نہیں ہو جاتا لیکن ہم غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اصل مقام اور اس کی قدر و قیمت کا ہمارے عمل جو ہیں اسے ہی پہچان نہیں ہماری عملی حالتیں ایسی نہیں کہ ہم کہہ سکیں ہمیں بڑی پہچان ہے <تصفح> بلکہ ہماری دعائیں بھی ہماری ذاتی اغراض کے لیے ہوتی ہیں اور خدا تعالی کو پانے کے لیے ہوں تو پھر ان میں ایک مستقل مزاجی ہو ہمارے دل دل صرف جمعوں کے لیے نہیں بلکہ پانچ نمازوں کے لیے بھی مسجدوں میں اٹکے ہوں لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہمیں حقیقت میں اس کا ادراک نہیں ہے ہم عارضی اور فوری ضرورت کو زیادہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور مستقل اور بڑی کو اور ہمیشہ رہنے والی ضرورت کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں نمازوں اور جمعوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے عارضی دنیاوی مفادات کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تو معافی مانگ لیں گے بعد میں تو اللہ تعالیٰ تو بخش دے گا کیا فرق پڑتا ہے یہ دنیا کے کام تو کر لو یہ گاہک ہاتھ سے نہ نکل جائے کہیں یہ کاروباری شخص کہتا ہے پھر پتہ نہیں ایسا گاہک دوبارہ ملے گا کہ نہیں ملے گا اگر اپنے کام کے لیے کسی افسر کے پاس گئے ہیں اگر اس افسر کو اس وقت خوش نہ کیا جبکہ اس کا موڈ اچھا ہے اور اس کو یہ کہہ دیا کہ وہ میرا نماز کا وقت ہو گیا جمعے کا وقت ہو گیا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں تو کہیں وہ افسر ناراض نہ ہو جائے اور میں اس کے فائدے سے معروم نہ ہو جاؤں اگر یہ خیال آتا ہے ترجیحات بالکل مختلف ہیں دنیا کی ترجیح اللہ تعالیٰ کے کی رضاق حاصل کرنے کی ترجیح پر فوقیت حاصل کر رہی ہے اور ہی طرح کی بہت ساری خواہشات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر پھر انسانوی حیثیت رکھنے کے بجائے اول ترجیح بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیچھے چلا جاتا ہے اور دنیاوی خواہشات اوپر آ جاتی ہیں اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں اور اس کے حکموں کو دنیاوی خواہشات کے پیچھے کر دیں تو پھر جیسا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لاپرواہوں سے بھی لاپرواہی بڑھتے گا اور باوجود جنت کا اہل ہونے کے اس لاپرواہی کی وجہ سے ایسا انسان جنت سے محروم ہو جائے گا بس ایک مومن کا کام ہے کہ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ میرے کاروبار بھی اور میرے کام بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی بابرکت ہو سکتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی برکت ہے تو پھر میں پہلے اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کی کوشش کیوں نہ کروں بس اس اصول کو ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ سمجھ لیں گے تو ہماری مسجدیں رمضان کے علاوہ بھی پانچ نمازوں کے وقت بھی آباد رہیں گی اور جمعہ پر بھی بھری رہیں گے بلکہ چھوٹی پڑ جائیں گے اور یہی حضرت وسیم علیہ صلاح کی بےسط کا مقصد ہے کہ آپ بندے کو خدا کے قریب کرنے کے لیے مبوس ہوئے تھے اور یہی ہماری بیت کا مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے قریب کریں اسے تعلق جوڑیں اور اس کے صحیح ابت بن جائیں ہماری نمازیں ہمارے جمعے ہمارے روزے ہماری عیدیں بھی خدا تعالیٰ کا قر پانے اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہوں ہر سال رمضان کے روزے بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر فرمائے ہیں کہ ایک مہینے میں خاص توجہ سے مومن اپنے نیکی اور عبادت کے معیار اونچے کرے اور پھر ان پر قائم رہے اور پھر اگلے رمضان میں اس سے اگلے قدم اور منازل ہوں یہ نہیں کہ واپس دوبارہ وہیں آ جائیں یہ نہ ہو کہ رمضان کے بعد ہم پھر پہلے کی حالت پہلے والی حالت ہم پر ہو جائے بس مسیمۃ اللہ وسلّۃ والسلام نے تو یہی ہمیں بتایا ہے کہ اگر کہ اگر ہمارا آج ہمارے گزشتہ کل سے بہتر نہیں تو ہم حقیقی مومن ہیں بس جمعہ کو وداع کہنے کے لیے ہم آج جمع نہیں ہوئے بلکہ اپنی نیکیوں میں ابھی اپنی عبادتوں میں اپنی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے محبت میں بڑے ہوئے قدم کو مضبوط کرنے اور اس کے لیے دعا کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہ عہد ہمیں آج کرنا چاہیے کہ ہم نے اب آئندہ خدا تعالیٰ سے اپنے تعلق میں بڑھنا ہے انشاءاللہ اور یہ عہد اور دعا تبھی ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے قرب کی اہمیت کا بھی احساس ہو اگر اس چیز کی قدر کا علم ہو اگر اللہ تعالیٰ کو حقیقت میں سب طاقتوں کا مالک اور سب چشمہ اور سب کاموں کے بہترین بہت کے بہترین انجام تک پہنچانے کا ذریعہ ذریعہ سمجھا جاتا ہوں. لیکن اگر کھیل کود اور دنیاوی تجارتوں کی قدر اللہ تعالیٰ کی قدر سے زیادہ ہے تو ان بچوں والا حال ہے جو ہیروں کی قدر نہیں کرتے اور اگر انہیں کہیں ہیرے مل جائیں تو اسے شیشے کی گولیاں سمجھتے ہیں اور بچوں کی جو بنٹوں کی کھیل ہوتی ہے ایک دوسرے پہ بنٹے پہ بنٹا مارتے ہیں گولی مارتے ہیں ہاتھ سے اور پھر یہ جس کے پاس زیادہ آ جائیں وہ جیتتا ہے ان ہیروں سے بھی وہ کھیلنا شروع کر دیں حصلیب المسیثانی رضیت علیہ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ فرماتے ہیں کہ غالب حج کے سفر میں جب کہ میں بمبئی میں جہاز کے انحصار میں تھا اس زمانے میں سمندری سفر ہوا کرتے تھے سمندری جہازوں کا سفر کیا جاتا تھا اب فرماتے ہیں کہ ایک دوست نے وہاں اس وقت مجھے ذکر کیا کہ چند روز ہوئے کوئی جوہری بازار میں سے جا رہا تھا کہ اس کے ہیرے گرپٹنی لال من ایک سو پانچ ہیرے تھے اس میں جن میں سے بعض چھوٹے اور بعض بڑے تھے اس نے پولیس کے مرکزی دفتر میں اطلاع دے دی جنہوں نے آگے تمام تھانوں کو پولیس اسٹیشنوں کو اطلاع دے دی کہ اس پر نظر بھی رکھی جائے اور تلاش کیا جائے تو کچھ دنوں کے بعد ایک شخص نے رے لے کر آیا پولیس اسٹیشن میں اور کہا کہ میں نے بعض بچوں کو ان سے کھیلتے دیکھا تو ایک بچے سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو یہ گولیاں جو تھیں وہ سمجھا گولیاں شیشے کے بنٹے ہیں کاغذ میں لپٹی ہوئی پائی تھیں بہت بہرحال اس نے انہیں پڑے دیکھا اسے گولیاں سمجھ سمجھنی اور کھیلنے لگا جیسے بچے کھیلتے ہیں جب اسے پوچھا کہ باقی گولیاں کہاں ہیں تو اس نے کہا کہ محلے والوں میں باقی بچوں میں میں نے وہ تقسیم کر دی حالانکہ وہ کئی لاکھ کے ہیرے تھے مگر اس بچے کو اس کو اس کی کیا قدر ہو سکتی تھی کوشش ہے کہ گولیوں کی طرح ان سے کھیلنے لگا اگر اس کے باپ کو مسلم نے آگے لکھا اگر اس کے باپ کو وہ ملتے تو شاید وہ چھپاتا پھرتا ان کو شاید شہر چھوڑ کر بھی چلا جاتا اور کسی دوسرے شہر میں جا کر وہ فروخت کر دیتا مگر بچے کی نظر میں اس کی کوئی قدر نہیں تھی وہ اسے شیشے کی گولیاں سمجھتا تھا اور دوسرے بچوں میں تقسیم کرتا پھرتا تھا اگر اسے مٹھائی کی گولیاں مل جاتیں تو اس وہ اس خوشی سے ان کو تقسیم نہ کرتا جس طرح اس نے یہ تقسیم کی جب دوسرے بچے یہ ہیرے مانگتے ہوں گے تو وہ کہتا ہوگا کہ میرے پاس یہ گولیاں ایک سو پانچ ہیں میں نے ان سب کو کیا کرنا ہے تو کچھ تم بھی لے لو اور بانٹ دیتا ہوگا لیکن اگر اسے میٹھی گولیاں ملتی تو کبھی دوسروں کو اس طرح نہ دیتا اور کہتا کہ میں خود کھاؤں گا تو اس کے نزدیک مٹھائی کی گولیوں کی زیادہ قیمت تھی اور زیادہ کام کی چیز تھی وہ اور شیشے کی گولیاں کہ اس کی اس کے نزدیک اس کا اتنی اہمیت اور قدر نہیں تھی اسی طرح ایک اور کہانی آپ نے بیان فرمائی کہ کوئی شخص جنگل میں جا رہا تھا اس کو کھانا بالکل ختم ہو گیا حتیٰ کہ بھوک سے بےتاب ہو گیا زندگی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی اسے راستے میں ایک تھیلی پڑی ملی اس نے بڑے شوق سے یہ سمجھ کر اٹھا لیا کہ شاید اس میں بھنے ہوئے دانے ہوں یا کوئی کھانے کی چیز ہو وہ بیتاب ہو کر اس پر جھپٹا اور چاقو سے وہ کھولا تو معلوم ہوا کہ وہ موتی ہیں اس نے نہایت حکارت سے پھینک دیا انہیں اس وقت اس کے نزدیک مٹھی بھر دانے یا روٹی کا ٹکڑا زیادہ قیمتی تھا بنسبت ان موتیوں کے تو چیز کی قدر اس کی ضرورت اور علم کے مطابق ہوتی ہے بس بعض لوگ اپنے خیال اور ضرورت کے مطابق اہمیت کو دیکھتے ہیں چھوٹی چیزوں کو تلاش میں نکلتے ہیں اور نہایت اہم باتوں اور چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ چیز دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے ہونے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے مقابلے میں بھی ہمیں نظر آتی ہے دنیا کے بہت سے لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کے مانگنے کی ترجیحات میں بھی جو اکثر لوگوں کی یہ بات نظر آتی ہے اور انسان صحیح ادراک نہ ہونے یا عدم علم کی وجہ سے اہم چیزوں کو پیچھے کر دیتا ہے اور کم اہمیت والی چیزوں کو انسان اپنے لیے بہت اہم سمجھتا ہے دعائیں مانگنے کی ترجیح کے بارے میں بھی رض مسلم عورت نے اس حوالے سے بہت عمدہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ دعا کے بارے میں مجھ سے بہت اس سے بیان کرنے سے پہلے ان کا نقطہ میں بھی بیان کر دوں کہ مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں دعا کے بارے میں کہ ہم دعا کرتے ہیں اور بڑی تڑپ سے دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی میں بہرحال میں جواب دیتا رہتا ہوں اور اس عائد کے مطابق دیتا ہوں جس کی وضاحت میں نے اپنے رمضان کے پہلے خطبے میں بھی کی تھی جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں اور ان کی دعائیں سنتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وہ دعوت داعے یا داد آنے فلجستی لعلہم فلجو اللہ ہوں یا مسلم نے یہ کے حوالے سے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہاں دعوت دعت میں ہر پکارنے والا مراد نہیں ہے بلکہ وہ خاص پکارنے والے ہیں مراد ہیں جو دن کو اللہ تعالیٰ کی خاطر روزے رکھتے ہیں فرض نمازیں ادا کرتے ہیں ذکر الہی کرتے ہیں اپنی نمازوں اور جمعوں کی حفاظت کرتے ہیں اور رات کو اضطراب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں بے شک ادا کے معنی ہر پکارنے والے کے بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں کیونکہ رمضان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس لیے یہاں ان لوگوں سے مراد ہے جو اپنی عبادتوں کو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے پھر اپنی عبادتوں کو رمضان تک محدود نہیں کرتے بلکہ پھر ان کی باتیں سارے سال پر محیط ہو جاتی ہیں یہ لوگ دنیاوی خواہشات کے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنے کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کچھ بھول کر صرف میرے قرب کے حصول کی دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعائیں ضرور سنتا ہوں یہی ادا کی تعریف مسلم عورت نے بیان فرمائی اس کے معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ واحد عبادی انّی یعنی میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں مجھے پانا چاہتے ہیں روٹی کا سوال نہیں کرتے نوکری کا سوال نہیں کرتے کسی اور دنیاوی خواہش کا سوال نہیں کرتے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہیں ان کو میں ضرور ان کی ان کو میں ضرور ملتا ہوں تو. یہ نہیں فرمایا کہ جو نوکری یا روٹی یا دولت یا رشتہ مانگنے سے میں مانگے میں اس کی ضرور سنتا ہوں بھی یہی گیا ہے کہ یہ چیزیں مانگنے والے بھی جو ہوتے ہیں جو کہتے ہیں انہوں نے بڑے تڑپ کے دعائیں کی ہماری دعائیں سنی گئیں یہ چیزیں مانگنے والے بھی عارضی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں اس وقت تک ہی توجہ دیتے ہیں اپنی عبادتوں میں اور نمازوں میں اور دعاؤں میں جب تک ان کو ایک کام کی ضرورت ہوتی ہے ان کے اضطراب کی عارضی حالت عارضی ہوتی ہے <تصفح> بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس طرح اضطراب کے ساتھ دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے نہیں سنی اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں تمام تمہاری دنیاوی خواہشات کو پورا کروں گا دعائیں سنوں گا ہاں <تصفح> اگر پاک تبدیلیاں لا کر اللہ تعالیٰ کو پانے اور ملنے کی اضطراب سے ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ضرور سنوں گا پھر اور اپنے ولی کا پھر دوست بن کر اس کے ساتھ میں کھڑا ہو جاؤں گا اس کی خواہشات کو پورا کروں گا اس کے دشمن سے لڑوں گا حضرت مسلم نے فرمایا ہے کہ بعض مضامین الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتے بلکہ عبادت عبارت میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور یہی حالت یہاں ہے یہاں ادا کے معنی ہر پکارنے والا نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کو پکارنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میری طرف دوڑتے ہیں ان کے اندر ایک اضطراب اور عشق پیدا ہوتا ہے اور وہ چلاتے ہیں کہ میرا خدا کہاں ہے تو ان سے کہہ دو کہ میں پکارنے والے کی پکار کا کو رد نہیں کرتا اور ضرور اس کی دعا سنتا ہوں دنیاوی باتوں میں لوگ دعا کرتے ہیں جو قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں نے بیان کیا اس میں نوکری کی تلاش والا ہے اس میں بہت سی درخواست دینے والے ہوتے ہیں ایک شخص سے دوسرا شخص زیادہ لائق تو ہو سکتا ہے اسے نوکری ملے گی اگر کوئی کہے کہ میں نے بہت اضطراب سے دعا کی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے نے اس سے بھی زیادہ اضطراب سے دعائیں کی ہوں اور اس وجہ سے اسے نوکری مل گئی ہو اور اسی طرح دوسرے معاملات ہیں دنیاوی تو جہاں دنیاوی چیزیں محدود ہیں اور نوکری اگر ایک ہے دو ہیں چاند ایک ہی ہوں گی نا اسی طرح باقی چیزیں ہیں وہ محدود ہیں دنیا کی ایک یا دو یا چاند ہو سکتی ہیں لیکن خدا تعالی تو لامحدود ہے اس کی تو کوئی حد نہیں ہے جب ہم خدا کو مانگیں خدا سے تو وہ ہر ایک کو مل سکتا ہے بشرطے کے اضطراب بھی ہو اور اللہ تعالی کے حکموں پر عمل بھی ہو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی میری مانو اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ اور ارفا شان کی قدر بھی ہو ہیرے کی پہچان ہو شیشے کے بنٹے نہ سمجھے اسے جب یہ ہو تو اللہ تعالیٰ ملتا ہے پھر اور جس کو اللہ تعالیٰ مل جائے اس کے قدموں کے نیچے دنیا کی ہر نعمت آ جاتی ہے پھر اس بندے کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانے سال کے ایک مہینے کوئی یہ باتوں کے لیے کافی نہ سمجھے رمضان کے آخری جمعے کو ہی صرف قبولیت کا ذریعہ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ پر کامل توکل ہم رکھیں اور کبھی اللہ تعالیٰ سے غداری نہ کریں تو ہم حقیقت میں ہدایت پانے والوں میں شمار ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن کا دوست اور ولی اللہ تعالی ہوتا ہے اور ان کی تمام ضروریات پوری فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بات ہے پس جب ہم جنہوں نے حضرت وسیم علیہ السلام کو مانا ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم جنہوں نے حضرت وسیم علیہ السلام کو مانا ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی باتوں کے معیار اونچے کریں جن معیاروں تک اس رجحان میں پہنچے ہیں یا اس پہنچنے کی کوشش کی ہے اس سے نیچے اپنے آپ کو نہ گرنے دیں اپنی نمازوں کے معیاروں کو بھی اونچا کرتے چلے جائیں اپنے جمعوں کی حاضری کو بھی قائم رکھیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والے ہوں اور خاص ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش ہمیں ہمیشہ جاری رکھیں جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے ہوں یعنی اس دعا کی کوشش ہو یہ دعا ہم کرتے رہیں ہمیشہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ملے ہماری نمازیں ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کا لکھا حاصل کرنے والی نمازیں اور عبادتیں ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان معیاروں کو حاصل کرنے کی توفیق اور فرماتا رہے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله <تصفيق> الحمد لله نحمده <لله> ونستهينه ونستغفره ونؤمن <نوم نبي> به ونتوكل عليه نؤ بلاہن شروع سیاحت دلا مدل وہ میوں دل فلاح دل شاہ فنشهد أن محمداً نبدو ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأدل واللسان وإتاع ذي القرباء وينهى عن والمنكرون بالغيب يا أيها الذين آمنوا تذكروا اذكروا الله يذكركم وهو يستجيب لكم ومن يذكروا الله يقبل أحمديات زندبا احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ بار احمدیات زندہ بار زندہ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 احمدی ہے زندہ باد احمدی ہے زندہ باد احمدی زندہ بار کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب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 دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی ہے زندہ باد احمدی ہے زندہ باد احمدی ہے زندہ باد دندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد باد زند زند